اب آ وہ صورت جو قرآن مجید کے مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورتوں میں سے ہے سورت الاس جس کے بارے میں امام شافی کے دو اقوال ہیں ایک یہ کہ لو لم یونزل مرل قرآن سواہ الکفت الناس۔ اگر سوائے سے ایک سورت کے کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی لوتمبر انداز و حاضر سورح نب سے تھم اگر لوگ اس پر تدمبر کریں غور و فکر کریں ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا اس کا نقطۂ آغاز یہ صورت ہے اور اس پر میرا کتابچہ بھی موجود ہے ایک کتاب بھی موجود ہے وہ زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی ان الانسان لفی خس سے یقیناً انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے الزین آمن سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں ایک نہیں الزین آمن وہ عام الصالحات و بالحق و بلحق ایمان لائیں جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں ان کا شعور حاصل کریں ان کی تصدیق کریں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں وہ الصالحات پھر یہ کہ اس کے اوپر نصر خود قائم ہو اس کی دعوت دیں اس کو پھیلائیں وسیعت کریں جو بھی حق ہے جو بھی صحیح بات ہے امر بالمعروف معروف ہے نہل من کر ہے تواس و اور پھر یہ کہ جب یہ کام آپ کریں گے آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی ریزنٹمنٹس ہوں گی لوگ ناراض ہوں گے آپ کیوں ان سے کہہ ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں یہ غلط کام ہے بچوں سے بھی کہہ کر دیکھیے کہ گلی میں مت کھیلو تم کرکٹ کھیل رہے ہو کسی گاڑی کا شیشت توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا کوئی کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی آپ اس پر کام کرتے رہیں جیسے کہ حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا بولے آقمی صلاح تمام بل مارو بنحا نل مل کر وسبر علامہ سابق پھر جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلو پھر یہ کہ آدمی جو ہے بج نہ ہو تھڑ دل نہ ہو کہ اس قدم سے واپس آ جائے اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ آ جائے ولا نم المبش من الخوف و بشرین صبر کرنے والے ولاسم انسان صاحب صاحب اللہ مرب الج النا اللہ مرب الج اللہ جو اس راستے پر نہیں چلتے ان کا کردار کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے بارک اللہ لی علی کمف القرآم و نفا علی ویاتیات حقیق بسم اللہ الرحمن الرحیم ول مزا تل و مزہ انسان کے سامنے کو ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا کوئی اعلی نصب العین اور آدرش نہیں ہے تو وہ پستی کی طرف پھر اس کی دلچسپی کیا ہوگی کچھ چولیاں کھاتا پھر رہا ہے کسی کو تانے دے رہا ہے کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے کسی کا مار ہڑپ کر رہا ہے پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک رپورٹ ہے کسی سے پوچھ لیجیے کوئی کہے گا سیکس اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ چھوڑے تو اس کو بھی سیکس ہے یہاں تک پہنچ گیا تو یہ کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ جذبہ کوئی اعلیٰ فکر ہے ہی نہیں کسی کوئی کوئی بتائے ہمیں انسان تو میرا حیوان ہے گندگی کی پوٹ ہے کوئی شخص جو ہے بڑا اونچا واس کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوگا کہ یہ واس جو فرما رہے ہیں اپنا روم گاٹھنا چاہ رہے ہیں کوئی ان کی اور کوئی ورزش ہوگی وہ شاید کوئی نظرانہ ملنا ہونے جس کے لیے واس فرما رہے ہیں واس تو بڑا عمدہ ہے لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں. جس سے کہ فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں اسی لیے وہ چار قسمیں کھائی تھیں وہ تین وہ زیتون وہ تور سیدین و حاضر بلد القت خلق انسان افیہ التقین کیا محمد انسان نہیں تھے کیا موسا انسان نہیں تھے کیا عیسا انسان نہیں تھے کیا روح انسان نہیں تھے انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقع ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں پھر اسفرہ سافلی جتنا کینا انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے جتنی سہمت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہے اتنی یہ ساری چیزیں جو ہیں نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے اور جتنا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بھیڑیوں کو مار دیا جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے پر بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بلبوں میں اور دیجوں کے اندر کون پھروتے رہے انسان پھروتے رہے سن سینتالیس میں تو روئے گئے کہ نہیں وہ انسان تھے بیڑیے بیڑیے سن جاتا کوئی بیڑی ایسا کام نہیں کرے ویل ان مدا تلو مزا بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے اللہ جمع مال امار جس کی ساری سیو جو ہو میں رہی مال کمایا اور اسے گنتا رہا اب میرے ایسٹس اتنے ہو گئے آج کی بیلنس اس سال کی جو ہے اس میں یہ یہ اضافے ہو گئے یہ سب اللہ مالہ اخلدا کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا ظاہر بات ہے آدمی جانتا ہے مجھے پڑھنا ہے لیکن اسی مال کو سرف کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے پیرامڈس کیوں بنائے گئے کام اینڈ سیلف پوزیسڈ سٹل اینڈ ریزولوٹ دی پیرامڈس یہ حرام میں سوچتے ہوں اونچے اونچے ہزار ہار انسان اس پہ لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے کتنی بڑی بڑی چٹانیں کتنے لوگ ان کے دب کر بھرے ہوں گے پیرمڈز تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے بھی کوشش کی ہے کل ہرگز نہیں لم بزن نفل یہ جھونک دیا جائے گا ختما میں مما ادرا کمل ختمہ ہو تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے ختما کیا ہے نار اللہ موقع وہ آگ ہے سلگائی ہوئی التی تتلے السا جو دلوں اوپر بھر کے اوپر بڑکے گی اب یہ آگ کون سی ہوگی ایک تو ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے اگر وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھی وہ اس ختمہ کو ایٹم سے تابع کرتے ہیں اور ایٹم کا جو ہوتی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے اس کی چاہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی ہو اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے کہ جو چیر کے انسان کے وجود کو چلا جاتا اندر یہ چیزیں ہیں کون کون سی آگے ہیں آپ سمجھیے ایک آگ تو لکڑی سے جلائی ہے وہ جڑاتی ہے تو اس کو جڑاتی ہے ایک آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے یا الٹرا وائلٹ ریز ہے یا کوئی اور ریز ہے یہ کھال کو کچھ نہیں کہتی اندر جا کے آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے اسے حرارت پہنچاتی ہے وہ آل جو ہے نارم قدال تل وفیدا دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی انہا علیہ صدا پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت کنی کے اوپر رہے فی احمد ان بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں بارک اللہ علی والم فرق قرآن عظیم و, و نفاانی ویات کم بلآیات وزقی اب جو دس صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں اپنے حضور پیدا ہوئے ہیں تشراب کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاص طور پر قریش کا اس کی طرف اشارہ ہے حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں جس سال کہ آیا تھا اب رہا یمن سے فوج لے کر اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے عیسائی تھا وہ اس نے کلیسا بنایا تھا وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے حجوب ہوتا ہے ایسے ہی یہاں کلیسا میں آئے وہاں کوئی آیا نہیں بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی وہیں جا کر وہ گرف حاجت کرایا اندر اس پر جو غصہ اسے چڑھا اس نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤ گا وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی موجزانہ ترین پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تحسنیس ہو گئی کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان خاتھی والوں کا الم ججال قیدیل کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو اور جو دا انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا طورن اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جانوروں کے پرندوں کے ترمیہم بے من منس جو ان کو رمی کرتے تھے یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی ترمیم رمی وہ ان کو مارتے تھے بے من سے کنکریاں وہی کنکریاں سنگ گل یہ معرب ہے فارسی سے وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں کہیں اگر صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو کا ریت مل جائے گی پھر اس پر دھوپ پڑی اور وہ پک گئے وہ کنکریاں گلاتی ہیں سنگے گل مٹی کا بنا ہوا پتھر وہ کنکڑیاں کہ جو ماری گئی ہیں فجال ہوں معقول پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا وہ کھا لیا پھر کو جو کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر, ادھر ادھر اس طرح کا کر دیا ادھر نام و نشان مٹا دیا اور یہ سن ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پچاس دن بعد اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں عین اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے وہیا کہ آپ کے عین ولادت جو متصل ہے بار الله لی والم في القرآن راضیم وال نفانی ويا کوم بن آياتی والذی